باب نمبر اکتیس آداب تصوف اور ان کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خداوند تعالی نے مجھے حسن ادب سکھایا ہے ادب کی تعریف ادب کیا ہے ادب ظاہر و باطن کی آراستگی اور تہذیب خلق کا نام ہے جب کسی بندے کا ظاہر و باطن ادب سے آراستہ ہو جاتا ہے تو وہ صوفی بن جاتا ہے دسترخان کہ مادبا اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ بہت سی اشیاء پر مشتمل ہوتا ہے اور ان سے پیراستہ ہوتا ہے بس ایک شخص اس وقت تک مکمل ادب حاصل نہیں کر سکتا جب تک تمام اخلاق حسنا اس میں مکمل طور پر جمع نہ ہو جائیں مکارم اخلاق تحسین اور تہذیب خلق ہے یعنی جب نفس مہذب ہو جائے گا اسی وقت اخلاق حسنا اس میں جمع ہوں گے انسان کی شکل و صورت اس کی خلقت ہے اور اخلاق اس کی باطنی او مانوی صورت کا نام ہے بس جس طرح انسان کی خلقت نہیں بدل سکتی اسی طرح اس کے اخلاق بھی تبدیل نہیں ہو سکتے اور دلیل اس پر یہ ارشاد ہے فضا رب کمن الخلقی و الخلقی و رستقی و حدیث قدثی تمہارا پروردگار خلق سے خلق سے رزق اور اجل سے فارغ ہو گیا ہے یعنی اس نے تمہارے لیے یہ چیزیں مقدر فرما دی ہیں اور تم کو ان سے آراستہ کر دیا قرآن شریف میں وارد ہے ل تبدیل خلق اللہ اللہ کے خلق کے لیے تبدیلی نہیں صحیح تر بات یہی ہے کہ انسان خلقت میں تو تبدیلی انسانی خلقت میں تو تبدیلی ناممکن ہے اور اخلاق و اتوار میں تبدیلی ممکن ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے حسن اخلاقکم اپنے اخلاق کو درست کرو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو پیدا فرما کر اس میں فساد اوس صلاح کی قبولیت کی استعداد ودیت فرما دی اس طرح اس کو ادب اور مکار میں اخلاق کا اہل بنا دیا اس کی یہ صلاحیت ایسی ہے جیسے چکماک میں آگ اور کھجور کی گٹلی میں کھجور کا درخت بن جانے کی صلاحیت موجود ہے اسی طرح اللہ تعالی نے اپنی قدرت اور حکمت سے انسان کو یہ صلاحیت اور استعداد عطا فرمائی ہے کہ وہ تربیت کے ذریعے اس کی اصلاح ہو سکے جس طرح تربیت سے کھجور کی گٹلی درخت بن جاتی ہے یا جیسے چکماک کو رگڑنے سے آگ پیدا ہو جائے اللہ تعالی نے جس طرح نفس انسانی میں بحالت صلاح خیر کی صلاحیت رکھی ہے اسی طرح بصورت شر فساد کی استعداد رکھی ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے و نفسم ومََ صوا ہے ف الحم ہے و تقوا ہے قد افلح من رقا من امّا اس نفس کی قسم جسے اس رب نے, اس رب نے ہموار کیا بدیاں اور پرہیزگاری دونوں اس میں پیدا کی بس جس نے نفس کو پاکیزہ بنایا کامیاب ہوا اور جس نے اس کو آلودہ کیا وہ ناکام ہوا مذکورہ بالا آیت میں نفس کو ہموار اور برابر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالی نے اس میں قبول شر و فساد کی صلاحیت برابر برابر رکھی ہے جیسا کہ قد افلح من زکاہا وقد قد خواب من مندساہ سے مترشے ہے نفس جب پاکیزہ ہوتا ہے تو عقل کی رہنمائی سے اپنی ظاہری اور باطنی حالت درست کر لیتا ہے اور اس کے اخلاق شائستہ ہو جاتے ہیں اور وہ تہذیب و ادب سے آرام ہو جاتا ہے بس ادب فیل میں ان چیزوں کو لاتا ہے جو اس میں بال موجود ہیں اور یہ شخص کے لیے ہے جس میں نیکی کی صلاحیت بال موجود ہے اور یہ سجیا یعنی نیکی کی صلاحیت اللہ تعالی کا فیل ہے وہی پیدا کر سکتا ہے بشر کو اس کے پیدا کرنے پر قدرت حاصل نہیں ہے جس طرح چکماک سے انسان اپنی حکمت اور فیل سے آگ تو نکال لیتا ہے مگر چکماک میں آگ کو بالقوت موجود رکھنا محض فضل ایزدی ہے یعنی انسان ہر پتھر کو چکماک نہیں بنا سکتا اسی طرح آداب کا سرچشمہ صلاحیت پسند تبائے اور فضل خداوندی ہے انسانی عمل نہیں ہے چونکہ اللہ تعالی نے صوفیہ کرام کی اچھی عادتوں یعنی اخلاق حسنا کی تکمیل کر کے ان کے باطن میں یہ استعداد پیدا کر دی ہے کہ وہ اچھی تربیت اور ریاضت سے نفس کی اصلاح کر سکیں ان چیزوں کو قوت سے فعل میں لا سکیں جو ان کے نفوس میں اللہ تعالی نے ودیت فرما دی ہے اس پر ممارث اور مداومت سے وہ مہذب اور معدب ہو گئے البتہ بعض حضرات ایسے ہیں کہ ان کو مزید تربیت اور ریاضت کے بغیر تہذیب و ادب حاصل ہوتا ہے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالی نے ادب دیا اور اچھی طرح ادب سکھایا او بنی ربی فاحسنا تدیبی مگر یہ وصف انبیاء علیہم السلام سے مخصوص ہے مگر بعض لوگوں کی فطرت میں اس کی بڑی کمی ہوتی ہے اور انہیں زیادہ عرصے تک تربیت حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یعنی طویل ممارست سے ان کی سرشت اس نقصان سے پاک ہوتی ہے بس اس لیے مری مرید شیخ کی صحبت کے محتاج ہیں تاکہ ان کی صحبت اور ان کی تعلیم سے جو کچھ اچھے اخلاق بالقوت ان میں موجود ہے وہ ظہور میں آسکے بس ان کی صحبت اور تعلیم اس سلسلے میں بہت ممد اور معاون ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا سورہ تحریم پارا نمبر 28۔ اے لوگو تم خود کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ اس آیت کی تشریح میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم انہیں دین کی تعلیم دو اور ادب سکھاؤ ایک دوسری روایت اس طرح ہے کہ میرے رب نے مجھے بہتر ادب سکھائے اور پھر مجھے فضائل اخلاق پر کاربند ہونے کا حکم دیا اور فرمایا درگزر کیا کرو نیک کام کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کرو ادب فہم علم کا ذریعہ ہے شیخ یوسف بن الحسین علیہ فرماتے ہیں ادب سے علم کا فہم ہوتا ہے علم کے ذریعے عمل درست ہوتا ہے اور عمل کے ذریعے حکمت حاصل ہوتی ہے اور حکمت کے ذریعے ظہد و ترک دنیا حاصل ہوتا ہے زہد سے آخرت کا شوق پیدا ہوتا ہے اور آخرت کے شوق سے اللہ تعالیٰ اپنی قربت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے کہا جاتا ہے کہ جب شیخ ابو حفظ رحمۃ اللہ علیہ عراق میں پہنچے تو شیخ جنید رحمتہ اللہ علیہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے مریدین ادب سے سیدھے کھڑے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی غلطی کا مرتکب نہیں ہو رہا تھا یہ دیکھ کر حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے ابو حفص تم نے اپنے اصحاب یعنی مریدین کو ایسا معدب بنایا ہے جیسے بادشاہوں کی حضوری میں ہوتا ہے یہ سن کر ابو حفظ نے فرمایا اے ابو القاسم بے شک ادب ظاہری ادب باطنی کا عنوان ہے آداب شریعت کسی حال میں ساقط نہیں ہوتے شیخ ابو حسن نوری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بندے کے لیے کوئی ایسا مقام روحانی حالت یا کیفیت یا کوئی ایسا علم نہیں ہے جو آداب شریعت کو ساقط کر دے بلکہ اس کے برخلاف شرعی آداب ظاہری حالت کا زیور ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا کہ انسان اپنے اعضا کو محاسن آداب سے غیر غیرآرا رکھے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خدمت کا ادب خدمت سے بالا تر ہے شیخ ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ قاسم بن سلام کا ارشاد ہے کہ جب میں مکہ معظمہ میں داخل ہوا تو اکثر میں خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھتا اور کبھی ایسا ہوتا کہ میں لیٹ جاتا اور اپنے پاؤں پھیلا دیتا تو عائشہ مکیہ جو ایک ولیہ اور خدا رسیدہ خاتون تھیں میرے پاس تشریف لائیں اور مجھ سے فرمایا کہ تمہارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تم اہل علم ہو بس میری یہ بات مانو کہ یہاں خانہ خدا میں ادب کے ساتھ بیٹھو ورنہ تمہارا نام بارگاہ خداوندی کے دفتر سے کاٹ دیا جائے گا شیخ بن عطا کا قول ہے کہ نفس بے ادبی کا عادی ہے اس کی فطرت ہے مگر بندے حق کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ ادب اختیار کرے نفس اپنی اور سرشت کے ساتھ مخالفت پر آمادہ ہے یعنی مخالفت کے میدان میں گامزن ہے اور بندہ اپنی کوشش سے اس کو حسن ادب کی طرف پھیرتا ہے اور جو جدوجہد سے ایسا نہیں کرتا وہ اپنے نفس کو مطلق الانان بنا دیتا ہے اور اس کی نگہداشت نہیں کرتا تو گویا اس طرح اس کی سرکشی اور مطلق الانانی میں اس کی مدد کی اور جس نے اس کی مدد کی وہ اس کا شریک کار ہوا سید الطیفہ شیخ جنید رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو نفس کو اس کی خواہش پوری کرنے میں مدد کرتا ہے وہ اس کے قتل میں شریک ہے کیونکہ بندگی کے لیے ادب ضروری ہے اور سرکشی بے ادبی میں داخل ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے فرزند کو ادب سکھانا ایک سو مقدار میں صدقہ دینے سے بہتر ہے مزید ارشاد فرمایا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ادب سے بہتر اور کوئی تحفہ نہیں دے سکتا یعنی بیٹے کو ادب سکھانا بہترین تحفہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹے کا باپ پر حق ہے کہ وہ اس کا اچھا نام رکھے اس کو اچھی طرح سے رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے بندہ ادب کے ذریعے حق تک پہنچتا ہے شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بندہ حق اپنی طاعت و بندگی کے ذریعے جنت میں داخل ہوتا ہے اور طاعت میں ادب اختیار کر کے خدا تک پہنچتا ہے شیخ ابو کو قشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استاد ابو علی رحمۃ اللہ علیہ کسی چیز کا سہارا لے کر انہیں لے کر نہیں بیٹھا کرتے تھے ایک دن وہ مجمعے میں تشریف فرما تھے میں نے ان کی پیٹھ کے پیچھے تکیا رکھنا چاہا تاکہ وہ اس کے سہارے سے بیٹھ جائیں مگر وہ تکیے سے ہٹ گئے مجھے خیال گزرا کہ چونکہ تکیے پر کوئی خرکہ یا سجادہ بچھا ہوا نہیں ہے اس لیے تکیہ لگانے سے گریز کیا ہے لیکن انہوں نے مجھ سے فرمایا میں سہارا لینا نہیں چاہتا چنانچہ جب میں نے اس بات پر غور کیا تو مجھے یاد آیا کہ واقعی وہ کبھی سہارا نہیں لیتے ہیں شیخ جلال بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توحید ایمان کے لیے ضروری ہے جس میں توحید نہیں اس میں ایمان نہیں ایمان شریعت کے لیے ضروری ہے لہٰذا جہاں شریعت نہیں وہاں نہ ایمان ہے نہ توحید اور شریعت کے لیے ادب ضروری ہے بس جہاں ادب نہیں وہاں نہ شریعت ہے نہ ایمان ہے نہ توحید ہے کسی بزرگ نے فرمایا ہے کہ ادب کو ظاہر و باطن میں اختیار کرو اگر کسی نے ظاہراً بے ادبی کی تو اس کے اس کو ظاہراً سزا ملے گی اور جس نے باطن میں بے ادبی کی اس کو باطن میں سزا بھگتنا ہوگی شیخ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ کے غلام نے کہا ہے کہ ایک دن میں ایک امرت کی طرف دیکھ رہا تھا اس حال میں شیخ دقاق نے مجھے دیکھ لیا انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم کو اس فعل کی ضرور سزا ملے گی خواہ وہ کئی سال میں ملے چنانچہ مجھے دس سال کے بعد یہ سزا ملی کہ میں قرآن حکیم بھول گیا شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات درود کے پڑھنے میں مصروف تھا اور میں نے اپنے پاؤں محراب کی طرف پھیلائے ہوئے تھے بس کسی نے پکار کر مجھ سے کہا کہ جس طرح تم بیٹھے ہو کیا اس طرح بادشاہوں کے سامنے بیٹھ سکتے ہو بس میں نے اپنے پاؤں سمیٹ لیے اب پھر میں نے کہا الہی تیری عزت و جلال کی قسم اب میں کبھی پیر نہیں پھیلاؤں گا شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد وہ ساٹھ سا زندہ رہے لیکن اس مدت میں انہوں نے اپنے پاؤں کبھی نہیں پھیلائے نہ رات میں سوتے میں اور نہ دن میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ادب سے غفلت برتتا ہے اس کو یہ سزا ملتی ہے کہ وہ سنتوں سے محروم ہو جاتا ہے اور جو سنتوں سے غفلت برتتا ہے اس کو فرض سے سزان محروم کر دیا جاتا ہے اور فرائض سے سستی و غفلت برتنے والے کو معرفت سے محروم کر دیا جاتا ہے کسی شخص نے شیخ سری سقطی رحمت اللہ علیہ سے صبر کے بارے میں کوئی مسئلہ دریافت کیا تو آپ اس سلسلے میں گفتگو کرنے لگے اسنا کلام میں ایک بچھو آپ کے پاؤں میں ڈنک مارنے لگا لوگوں نے اس کو مار کر لوگوں نے کہا کہ اس کو مار کر ہٹا دیجئے تو آپ نے کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں یعنی صبر پر اور پھر اس کی اور اسی کے خلاف کام کروں یعنی بچھو کے ڈنک مارنے پر بے صبری کا اظہار کروں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا کیا حال تھا وہ اس روایت سے معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے زمین کے مشرق و مغرب کے حصے دکھائے گئے یعنی زمین کے مشارق و مغرب دکھائے گئے لیکن باری تعالی کے حضور میں پاسے ادب کے باعث حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے مشارق و مغرب کو دیکھا حضرت انس بن مالک اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمل میں ادب کا لحاظ رکھنا قبول عمل کی دلیل ہے شیخ بن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ادب مستحسنات پر موقوف ہے یعنی تم مستحسن امور کی حد پر رہو لوگوں نے اس کی وضاحت چاہی تو آپ نے کہا کہ تم ظاہر و باطن میں خداوند وند کے ساتھ ادب کی رعایت رکھو اگر تم اس پر کاربند رہو تو تم صاحب ادب یا معدب ہو خواہ تم اجمی ہو پھر آپ نے یہ شعر پڑھا اذا تطقت بکلی ملی ہے وکنت جتلکلی ملیح جب تو بولے کلام شیریں ہو گر نہ بولے تمام شیریں ہو شیخ حریری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیس سال ہو گئے تنہائی میں بھی میں نے اپنے پاؤں نہیں پھیلائے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالی کے ساتھ ادب اختیار کرنا افضل و اول ہے شیخ ابو علی رحمت اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ترک ادب راندائے درگاہ ہونے کا مجب ہے جس شخص نے فرش پر بے ادبی کی وہ دروازے پر لوٹا دیا گیا اور جس نے دروازے پر بے ادبی کی اس کو جانوروں کی طرح سزا دی جائے گی